رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تتكى مدرم حضرين آج کے اجلاس میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے تصیئے نفس تصے نفس کس کو کہتے ہیں تصیا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پاکی صفائی بڑھوتری کے اور اسی سے سکاف بھی ہے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 کتاب لکھی ہے اصول خلاسا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہر مرد عورت کو یہ جاننا ضروری ہے وہ کیا چیزیں جاننا ضروری ہیں چار چیزیں سب سے پہلی چیز علم علم حاصل کریں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 ممادی ہوں ممن نبی کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے رسول وہ کون ہے تو یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ضروری ہے پھر اس کے بعد عمل علم کا سمرا ہے عمل اور امام محمد عبدالحاف رحم اللہ نے اقتصاد کیا امام بخاری کی اس حدیث سے اس باپ سے کہ انہوں نے ایک باپ باندا ہے باپ العلم قبل القول والعمل کہ عمل کرنے سے پہلے دعوت دینے سے پہلے علم کا باپ اور امام بخاری رحم اللہ نے استقال کیا سب سے پہلے تم یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کے مانگوں سے نہیں ہے پھر تم استغفال کرو تو علم کو مقدم کیا بعد میں عمل کی تاخیر کی استقبال کی تو یہ علم گروس نہیں ہے اور اس کا حضور ہر مسلمان بندروش کے لیے ضروری ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت اور اللہ کی معرفت میں تین چیزیں داخل ہیں یہ توحید ربوبیت توحید علوبیت اور توحید اصباء و صفات توحید ربوبیت کہ اس دنیا کا اس کائنات کا خالق اور صرف اللہ ہی ہے اس کے حکم سے پتہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا اور اس کے قائل موسیقی مکہ بھی تھے قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ جب ان موسیقی مکہ سے پوچھا جائے بولے ان سال کا ہم منخلق اس سماوا کہ تم ان لوگوں سے پوچھو کہ آخر زمین کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا تو مجھے تین اس بات کے قائد تھے اور توحید البوبیت میں وہ ہنڈریڈ پرسینٹ پکے تھے لیکن توحید العبوبیت کا اقرار اسلام میں کسی شخص کو داخل نہیں کر سکتا جب تک وہ توحید علومیت کو نہ مانے آج بھی آپ دیکھیں گے محسکین مسکین ہیں جو خبر پرست ہیں کہیں گے کہ ایک پتا بھی ادھر سے ادھر اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا ہے سب کچھ چفا دینے والا وہی ہے ان کی زبانوں سے تو نکلتا ہے لیکن جہاں تو علومیت کی بات آتی ہے گاڑی چارٹ نہیں ہوئی کہا یا باقی کہہ دیا فرق آ گیا یہی تو یہ ہے توحید الوبیت افراد اللہ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنا اسی میں جھگڑا ہوا تھا مشرقی مکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجعل اجال الاحدہ الہ کا کیا محمد نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا تو اگر انسان یہ کہے کہ اللہ کے حکم سے ایک پتہ بھی نہ گرتا ہو یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب جب تک وہ توحید الوہیت کا اقرار نہ کر لے اور اپنی زندگی میں اس کو نہ اپنا لے اور یہاں ایک بات شیخ محمد صلاحب اللہ نے یہ بھی ذکر کی ہے جو آج کے جو مسکین ہیں وہ عہد نبوت کے جو مرفقین تھے اس سے بھی مجھ سے بھی بدتر ہیں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 مشکل کے وقت ہی کسی غوث کو پکارتے ہیں کسی پیر کو پکاتے ہیں تو آج کے جو مشکل ہیں ان مشکل سے بھی بدتر ہو گئے تو توحید علومیت کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معاو نہیں سمجھنا بس اللہ تعالی ہی عبادت کی تمام قسموں کا مستحق ہے یہی سمجھنا یہی توحید علومیت ہے اور توید اصماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلّم نے قرآن و حدیث میں اس کے جو نام ذکر کیے ہیں ان کی جو اللہ کی جو صفتیں ذکر کی ہیں ان کو بہنی ویسے ہی تسلیم کرنا دے. اس میں کسی قسم کی, کی تعویل تحریر تشویش تمثیل نہ دینا یہ ہے تو اسماء و صفات یہ ایک لمبی بحث ہے علماء نے توویل و صفات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں بلکہ توحید کا معنی ہی وہی بتاتے ہیں کہ توحید اصلاح صفا امام بہ رحمۃ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے الفی الواسفیہ جو ساری کتاب طویل اصلاح واقعات پر مستقل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں چاہے وہ صفت یا صفت ذاتیہ ہوں یا دوسری کفات اور تمام کا تذکرہ کر کے انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے جمع کیا تو اللہ کی معرفت میں تمام چیزیں داخل ہیں سر رسول کی معرفت کہ کیوں کون ہے کیوں اللہ نے کو ہماری طرف بھیجا اور دین اسلام کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت حدیث جبریل کے واضح ہے کہ انہوں نے ساری تعلیمات دی اور کہا کہ حاد جبری لو عطا کمجو جہاں انہوں نے ایمان کیا ہے بتلایا اسلام کیا ہے بتلایا احسان کیا ہے بتلایا پھر قیامت کی نشانیاں بتائی ہوں نے اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ حاد جبری لو عطا کمجوال حکم دین رکھوں یہ جبریسلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھنا لیتے آئے ان تین, تین, تین, تین, تین چیزوں کی معریفت یہی علم ہے اور اس کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کے ہے اور اگر اس چیز کو حاصل نہ کرے تو دین کو پہچانے کیا ہے اور عمل کیا کرے کیونکہ عمل کا جو درجہ ہے وہ دوسرا ہے علم کی معرفت کے بعد ہی عمل ہے اور اگر علم کے اصول میں کوتا ہی ہو تو عمل میں بھی کوتاہی ضرور ہو اور علم کے اصول میں جب پختگی آئے گی تو عمل بھی پختہ بنے گا یہ ایک آسان تھا فارمولا ہے اور تیسری چیز بتائی دعوت کہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا آپ نے جو علم حاصل کیا وہ لوگوں کو بتانا یہ بھی ہر مسلمان مرد اور وقت اس کے علم کے مطابق ضروری ہے اور چوتھی چیز بتایا صبر کہ دعوت کی راہ میں جو تکلیف پیش تکالیف پیش آتی ہے انہیں صبر کرنا اور امام عبدال محمد عبد الحاق رحمہ اللہ نے ان چاروں چیزوں کے لیے دلیل پیش کی سورہ آسم کو اور مایا والا ان دلیٰ کو چھو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے وہ لوگ علدی الذین عام سوائے وہ لوگ جو لو ایمان لائے اور ایمان علم کی بنیاد ہے وہ عامل الصالحات اور نیک امال کیے وہ بالحق جنہوں نے حق کی وسیع کی دعوت کا کام کیا وہ تواس و صبر اور صبر کو کی ترسیم کی اسی لیے امام صافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سارا قرآن نہ اتارتا صرف ایک سورج اور سات تو کافی تھا لوگوں کی ہدایت کی تو معلوم ہوا کہ یہ چار چیزوں کا جاننا ہر مسلمان مرد بہت کے لیے ضروری ہے تو تج کے نفظ جس پر میں گفتگو کر رہا تھا وہ کم چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز چھ چیزیں میرے پاس ہیں میں آپ کے سامنے تفصیل ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا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 تو لہذا توحید کے ساتھ شرک اور اس کی کے شرکا شر کے اثر ان تمام چیزوں کی معلیفت ضروری ہے اور انہی چیزوں کی معلیفت سے انسان کو تلخیا حاصل ہوتا ہے انسان پاک و صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو علما نے ذکر کی ہے کہ انسان کو توحید کی معلیفت حاصل ہو اور توحید کی معلیفت بتاتے ہیں شرف کی اقسام اور اس کی معلومت بھی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ شاید نے کہا کہ وہ ویز جہا تو طبیعت اللہ شیا کسی کی مخالف اگر معلوم کرے تبھی تو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے اور دوسری چیز جو اس تج کے لیے ضروری ہے وہ ہے نماز نماز کی جائے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 سفر میں ہو ہضر میں ہو کبھی نماز نہ چھوڑے عبداللہ بن محمد علی ابا کہتے ہیں کہ جب تک تم نماز کے بعد نماز درد نہیں چھوڑو گے تم گمراہ نہیں گے اور اس سلسلے میں کانگیاں اور سستی ہر جگہ واضح ہے مسجد میں دیکھیے دور کی نماز میں کتنے رہتے اور فجر کی نماز میں کتنے رہتے ایمان اور توحید کی معلومت کے بعد سب سے زیادہ عمل جو ایک بندے مومن کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے روزہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں حج مستی لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فن ہے زکت مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ نکالنی ہوتی نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جو ایک مسلمان کی زندگی میں ظاہر ہونے والا عمل ہے اسی لیے اللہ کے نبی وسلم نے کہا کہ جو نماز اور نماز اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی ہے یعنی نماز اگر چھوڑ دے تو انسان کافی اور منصف بھی ہو سکتا ہے نماز چھوڑنے سے انسان کافی اور منصف بھی ہو سکتا ہے تو تجویہ حاصل کرنے کا دوسرا اہم اصول یہ کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور نماز وہ نماز جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور الحمدللہ للہ استماعت ہی کی خصوصیت ہے کہ ثابت چیزوں کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور غیر ثابت چیزوں کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں ورنہ دوسری جماعتوں میں دیکھیں آپ بتائیں گے کہ یہ بھی چیز سنت ہے یہ بھی نہ ہے یہی وہ ایک جماعت ہے جو سنتوں کو واضح کرتے اور بداتوں سے ہیں تو ویسی نماز سن کما وائی تم نے یہ نماز ہم سے مطلوب ہے خوشوں اور غذو کے ساتھ اور اسی لیے اپنے مزید میں عام طور پر حقامت سلاب کا تذکرہ ہے نماز پڑھنے کا نہیں نماز قائم کرنے کا اور علماء نے اس کا مقوم یہی بتایا کہ نماز کو کے اکان اور شروع کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے جو کہ اللہ نے متوں پر مسجد میں پاجماعت فرم کیا اور ایسے ہی نماز انسان کو باق صاف کرتی ہے انا کا تنہا کری وق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 مسلمان کی زندگی نماز سے بنتی ہے نماز سے ادائیگی میں وہ پرفیکٹ ہوگا تو دوسرے معاملات بھی صحیح انداز سے ادا ہوگی جو شخص نماز چھوڑ کے دس بجے تک گیارہ بارہ تک سویا رہے اس کی زندگی میں کام کاج کیسے ہو پائے گی تو نماز اسی لیے اللہ کی نسل نے فرمایا کہ آگاہی تم لو ان <مَرَّان> نہ سامنے نهر بہتی ہو کوئی انسان پانچ مرتبہ نہ آئے، کیا جسے میں محل باقی رہے گا آپ نے پوچھا مندر من کہا کہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا آپ نے بسایا خزان ختایا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 اور تیسری چیز تذکے نب کے لیے صدقات و خیرات اور اس میں زکوات بھی شامل اللہ تعالی نے فرمایا خود بھی ہموار فدا فتن جو تو کہ تم ان کے مانگ سے زکات لو جو ان کے لیے جذکے کا سبب بنے ان کے لیے فاکی دہی کا سبب بنے تو زکوات انسان کا مال صاف کر دیتا ہے اس میں بڑھوتری عطا کرتا ہے ماں نقص صدف نقفا مِن صدفہ کہ صدقہ کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی مال بڑھتا ہے اور جہاں وہ دوسروں کو دیتا ہے اس کا نفس بکیلی سے اور دوسری بربرائیوں سے پاک ہوتا ہے تو صدقات و خیرات اس کا ہم اہتمام کریں اپنے انکیش کے مطابق زکوٰۃ تو ہے ہی, ہی انالح الور زکات مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو حق ہے غد اور رب صدقات و خیرات رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں کئی اس کے خیرات و برکات تو صدقات و خیرات کے ذریعے انسان سچکیاں حاصل کر سکتا ہے اپنے آپ گناہوں سے اور دوسری رضیل چیزوں سے خبیض چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے تو اس کا اہتمام ضروری ہے جتنا ہو سکے اور اپنی ہینکس سے جو ممکن ہو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 تو تجزیہ حاصل کرنے کا تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ ہم صدقات و خیرات کا اہتمام کریں اور چوتھا اصول گناہوں سے اور آرام چینوں سے بچیں نفس ہمیشہ برائی کرنے پر ابھارتا ہے اور نفس کی تین خشم و علما نے بتائی ہیں قرآن و ودیق میں ثابت ہے ایک نفس عمارہ نفس نلوامہ اور نفس مطمئینہ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 دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں عام طور پر لوگ دوسروں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں لوگوں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنے گرباد میں جھان کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں محاسمے نقش ہونا چاہیے اور اگر اس, دین، اس چیز کو انسان ہر روز کا معمول بنا لے تو اور بھی فائدہ ہے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 سج کے نفس کا پانچواں اہم مصول یہ کہ انسان ہمیشہ محاذ نفس کا اہتمام کرے اس کی وجہ سے کئی برائیاں اس کے لیے کھل کر آئیں گی اور آج جن برائی مبتلا مبتلا تھا کل ان برائیوں سے بچ جائے گا دوسروں پر اعتلاف کرنے سے پہلے خود دیکھا دیکھے گا کہ وہ کن برائیوں مبتلا ہے خدافلہ منتظک کا ऐसे लोग कामयाबी का दर्जा पाते हैं और अगर कोई बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर साल भर का जो फायदा नुकसान न देखे तो अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कैसे वो मेकअप कर पाए ये तो उसके लिए जरूरी है कौन सी चीज बिकती है ज्यादा कौन सी चीज नहीं बिकती है वो आगे जो ऑर्डर آگے بڑھائے گا وہ دیکھ کر ہی بڑھا سکتا ہے تو دنیا معاملات پہ جب ہم اس نے آگے ہوتے ہیں تو ہم دینی معاملات سے بھی اس چیز کو ہم لاگو کریں وہاں پہ نفس اپنی زندگی کا ایک معمول بنا دیں کے نفس پہ عمل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور چھٹواں اور آخری اچھور تج کے نفس کا دعا کا استعمال دعا اور دعا العبادہ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ دعا ہی عبادت دعا بہت اہم چیز لیکن اس کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں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 کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی شخص وقت کو مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا اور وہ یہ گھڑی اثر کے بعد کا آخری وقت ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں اور اگر جانتے بھی ہیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں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 کئی ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں کئی ایسے فاصل اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے وہ سب چیزیں ہم جانیں اور اپنی زندگی کا محاذہ کرتے ہیں وہ اس, اس کے لیے ہم اللہ سے مانگتے رہیں تذکیہ رب کا کہ مانگ اللہ سے کریں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 اور آخری بات جو سکے لفظ کے لیے ایک ضروری میں سمجھتا ہوں یہ کہ انسان اذکار کا استعمال کرے صبح شام کی دعاؤں کا اذکار کا اور جو اذکار مقید ہیں کسی بھی چیز سے مناسبت کھانے سونے سے پہلے کر اٹھنے کے بعد ان اذکار کا استعمام کرے جیسا کہ اللہ ابلا کے فرمایا کہ اللہ اعزاد السالفی اللہ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 سگنل پہ گاڑی کھڑی ہے آپ اس وقت कर کر سکتے ہیں. کہیں آپ کو خریدنا ہو کچھ بھی خریدنا ہو کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت استفار کیجیے سعودی جی عرب میں آپ جیسے وہاں کاروں میں لکھا رہتا ایک سلیم فراف قبل استقفات اپنے فارغ اوقات کو استقفات کے ذریعے دس دو ذکر ہی ہماری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا اہتمام ہم کریں دس کے نفس کو پانے کے تو پانچ چیزوں کے ساتھ یہ ساتویں چیز سب سے پہلی چیز توحید کی مارفت اور دوسری چیز تماز کا اہتمام اور تیسری چیز صدقات و خیرات کا اہتمام اور چوتھی چیز مہاد اور پانچویں چیز دعا کا اہتمام ایک اور چیز چھوٹ رہی ہے تو کا تو خیرات کو بیان کر دیا تھا گناوں اور حرام چیزوں سے دوری اور آخری چیز اذکار کا اہتمام یہ سات چیزوں کو ہم لاز پکڑے ہم سچے نفس پہ قابل اس پہ قابو پا سکتے ہیں